الحمد نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن آ اعمالنا من مدلو میل فلا مذل له ومن واشد و اللہ علاح عل اللہ وحد ہوا شری کلا واشد مدن ابدو رسو لو یاد دینا ملت پاتی ولا تم تلا ون تم یا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نفسیم واقعہ وخلق مِنْهَا و خلق زہا و بت ماری جالن کسی راہ لا دھی ول إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا منت کو دیدم ومن ملکم کو میت فقد فاز فوزا فقل اما بعد فعل خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محدۃۃ وک اللہ محدث بدا وک اللہ بداعۃ تنظال وک الا لانلی ملا امان تلا دین علم لنا ن ما علمتنا کانت علی مل ہکیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم او الخمر آ والانصاب والازلام رجس من عمل ملتا فج لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فن رسول ساتھ میں پارے سورہ المائدہ کی یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان مسلمان مومنین ان کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا یا ایو الحلّین آ اے ایمان والو ان الخمر ولمیسر یقینا شراب اور جوا والانصاب اور آستان ولزلام اور قسمت کے تیر رج سن گندے ہیں من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے فج تنبو ہو ایمان والا تم ان سے اجتناب کرو لا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ انما نماید الشیطان بس شیطان کا تو یہ پروگرام ہے یہ چاہت ہے کہ انیوق بین قوم الداوت ولوقا <وَالْبَغْضَة> کہ تمہارے اندر عداوت دشمنی بغض کینہ حسد یہ ڈال دے تمہیں لڑا دے فلخمرے ولمیسل شراب اور جوئے کے اندر تمہیں مبتلا کر کے و یس الدقم ان ذکر اللّہ و انصلاح <السَّلَاة> اور اس طرح شیطان تمہیں اللہ کے ذکر اللہ کے دین اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے و انصلا اور نماز پڑھنے سے روکتا ہے فہل ان تم اے ایمان والو کیا اب بھی تم رکنے والے ہو کہ نہیں و عتی اللہ و عتی اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو کہنا مان لو واہضارو اور ان کی نافرمانی سے ان حرام چیزوں سے بچ جاؤ فعن طلع تم اگر تم نہ مانے تم نے اللہ رسول کی بات نہ مانی اور ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو پھر رسول کا میرا کوئی نقصان نہیں انماں الرسول البلاغ المبین ہمارے رسول کی ذمہ داری وہ تمہیں کھول کھول کے احکام پہنچانا ہے شیطان کس طرح سے عداوت اور دشمنی میں ڈالتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اس کے لیے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے دو احادیث عرض کرتا ہوں جس سے آپ خوب اندازہ کر لیں گے کہ واقعی شیطان یوں دشمنیاں ڈلواتا ہے ان حرام چیزوں میں مبتلا کر کے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عن ہو کہتے ہیں کہ میرے پاس دو جوان اونٹنیاں تھی ایک بدر سے غنیمت کے مال میں مجھے ملی تھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ویسے عطا کی تھی تو یہ دو جوان اونٹنیاں تھی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور میں میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہونے والا تھا تو میں ان دو اونٹنیوں پر جا کے عز گھاس لایا کرتا تھا بنو کینکا کا ایک سنار وہ میرے ساتھ تھا اس معاملے میں کیونکہ یہ از گھاس جو ہے یہ سناروں کے بہت زیادہ کام آتی ہے میرا پروگرام یہ تھا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے میں اس آمدنی سے اپنے نکاح پر ولیمہ کر لوں گا ولیمہ کی دعوت کروں گا میں یہ اونٹنیاں ایک انصاری صحابی اس کے گھر کے سامنے باندھ دیا کرتا تھا اور پھر ہم گھاس لینے چلے جاتے تھے جب گھاس اکٹھا ہو جاتا پھر اونٹنیاں لے کے ان پر لاد لاتے اب کیا ہوا اللہ اکبر دیکھا کہ جب میں آیا تو میری دونوں اونٹنیوں کی کوہانیں کٹی ہوئی ہیں اور پیٹ چاک کیے ہوئے ہیں ان کی اندر سے کلیجیاں نکال لی گئی ہیں مطلب کہ ان کو زبا کر دیا گیا کاٹ لیا گیا میں بڑا پریشان ہوا کہ میری تو دنیا ہی لٹ گئی میں تو معاملہ ہی سارا ان پر کرنا تھا اب پتہ کیا دیکھا کہ اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء سید الشہدا رضی اللہ ان حضرت حمزہ وہ اندر ہیں مجلس لگی ہوئی ہے شراب انہوں نے پی ہوئی ہے شراب کے نشے میں دھت ہیں گانا گانے والی گانا گا رہی ہے تو اس نے ایک جملہ کسا گانا گانے والی نے حمزہ کیا دیکھتا ہے دیکھ جوان اونٹنیاں باہر بیٹھی ہیں جلدی کر بس حمزہ اٹھے اور انہوں نے جلدی سے اونٹنیوں کی کوہانے کاٹی اور پیٹ چا کی اور کلیجیاں نکالی اور بھون کے کھانے لگے مجھے دکھ تو بہت ہوا دکھ ہونا ہی تھا نا بھی ان پر تو وہ سارا سلسلہ کرتے تھے اور پروگرام کیا بنایا ہوا تھا کہتے ہیں میں پتہ چلا کہ میرے چچا حضرت حمزہ انہوں نے یہ کام کیا ہے بہت پریشان ہوا غصہ بھی آیا لیکن میں دبا کے غصہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا جا کے بات کی اللہ کے نبی میرے ساتھ تو یوں بنا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے اور میں آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا میں ہم تینوں جو ہے نا وہ آگے وہ انصاری کے گھر کی طرف جہاں حضرت حمزہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے جا کے کہا حمزہ یہ کیا معاملہ ہے حمزہ نشے میں دت تھے یوں ایک دفعہ ایسے نظر اٹھا کے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کہنے لگے تو ہے کون ہے کون ہے تو میرے باپ دادا کا غلام ہی تو ہے تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے یہ تو معاملہ خراب ہے آپ پچھلے پاؤں ہی واپس ہو گئے پچھلے پاؤں ہی واپس چلے گئے دوسرا واقعہ صحیح مسلم کا ہے حضرت صاد ابن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نکلا ایک جگہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین صحابہ ان کی مجلس لگی ہوئی ہے اور میں گیا تو مجھے کہنے لگے بھی آؤ بھی ذرا تمہیں بھی کچھ کھلائے پلائیں آ جاؤ دیکھا میں بھی چلا گیا باغ میں مجلس ہے تو ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری وہ رکھی ہوئی ہے اور باقی شراب کا مشکیزہ پاس ہے تو میں بھی بیٹھ گیا ہم سب نے پھر کھایا پیا شراب پی یہ شراب سے کی حرمت سے یعنی پہلے کا واقعہ ہے اللہ اکبر تو کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد میں باتیں شروع ہو گئیں اب باتیں شروع میں یہ کہ مہاجرین اور انصار کی باتیں ہو گئیں شروع میں نے کہہ دیا کہ مہاجرین جو ہے نا وہ انصار سے اچھے ہیں بس یہ بات میں نے کہہ دی کہ یوں مجلس میں پرلی طرف ایک آدمی بیٹھا تھا اس نے وہ سری اونٹ کی سری کا جبڑا تھا نا وہ اٹھایا اور اٹھا کے میری طرح منہ پر پھینکا میرے ناک پر لگا میری ناک چیر دی اور زخمی ہو گیا اور میں یہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے اس وقت پھر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری اور ان آیتوں کو اتار کے اللہ رب العزت نے یہ شراب یہ جوا اور یہ انصاب یہ ازلام ان سب کی حرمت اللہ رب العزت نے بیان کر دی میں یادین آ مانو اے ایمان والو انخمر ولم سیر ونصابل <وَالْأَزْلَامُ> یہ شراب اور یہ جوا انصاب شراب جوئے کے متعلق تو ذرا کچھ تعارف ہے ہی ہے انصاب نسب کی جمع ہے ہر وہ جگہ ہر وہ مقام جس کو عوام الناس کے اندر لوگوں نے مقدس بنا دیا ہو پاکیزہ بنا دیا ہو خا وہاں کوئی بت ہو یا نہ ہو کوئی درخت ہو کوئی پتھر ہو کوئی قبر ہو اس کو مقدس بنا دیا اور یہ سمجھا جائے کہ وہاں جائیں وہاں نظریں نظار چڑھائیں منتیں مانیں دعائیں کریں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بڑی مقدس جگہ ہے وہاں جو بھی امید لے کے جایا جائے, جائے پوری ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نصب جس کا آج ہماری زبان میں مشہور مانا آستانہ ہے مانا آستانے اور آستانوں پر جو کچھ چڑھے چڑھاوے چڑھتے ہیں یہ سب کے سب اور اسی طرح سے ازلام اس کا معنی تو تیر ہے پر کون سے تیر تیر قسمت کے تیر یعنی تیروں کو دیکھ کر وہ لوگ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے کہ یہ تیر نکلا ہے یہ بتاتا ہے کہ تیری قسمت اچھی ہے یا بری ہے یہ کام تیرے حق میں اچھا ہے یا برا ہے یہ ہے ازلام مطلب قسمت آزمائی کی چیزیں فرمایا رجسون ایمان والو یہ سب کی سب گندگی ہیں من اعامل شیطان یہ شیطانی عمل ہے شیتانی عمل ہے فج تان بوب ہو ان سے اجتناب کر جاؤ بچ جاؤفل <تُفْلِحُون> اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں دو ضخص سے بچ جائیں جنت مل جائے ہم اللہ کے بندے بن جائیں کامیابی نصیب ہو جائے تو ان چیزوں سے اجتناب کر جاؤ خمر شراب اور میسر جوا جب تک یہ لفظ شراب رہے شرابی کو معاشرے میں کوئی بھی پسند کرتا نہیں نہ کرتا اسی طرح سے جوا جب تک یہ جوا لفظ ہمارے اندر رہے تو جواری کو معاشرے میں کوئی بھی گوارہ کرتا سب نفرت ہی کرتے ہیں کیونکہ کیا خیال ہے نفرت ہی کرتے ہیں نا یہ جواری ہے جوا کرنے والا اور اسی طرح سے شرابی ہے اللہ پر لے کے نا مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کے نام بدل کر ان کو معاشرے میں بہت عزت کا مقام دے دیا گیا ہے نام بدل کر عزت کا نام دے دیا گیا ہے ورنہ جب تک یہ جوا جوا ہو تو معاشرے میں نفرت ہے شراب شراب رہے تو معاشرے میں نفرت ہے کوئی اسے گوارا نہیں کرتا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن کافر نے ایک ایسی سازش کی ایسی چال چلی کہ ان کے نام بدلوائے اور نام بدلوا کے حکومتی سرپرستی کروائی نتیجے میں آج ساری قوم کے اندر اکثریت شرابی اور اکثریت جواری کیوں جی ہے کہ نہیں معاملہ اللہ اکبر اب دیکھو نا شراب کے نا اس پر تو بات ہو چکی ہے نام بدلے گئے کر رہے ہیں سارے استعمال اور اگر کوئی میرے جیسا بات کرتا ہے جیسے پچھلے جمعے میں کی تو کئی کہ کان کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا بن گیا یہ کیا ہو گیا جی پھر یہ بھی چیز چھوڑ دینی وہ بھی چیز چھوڑ دینی پھر وہ بھی چھوڑ دینی پھر وہ بھی چھوڑ دینی مولوی بےچارا متنون ہو جاتا ہے مسئلہ کرنے والا اللہ اکبر اچھا جوا ہے جب تک جوا ہے ہر کوئی نفرت کرتا ہے جواری بھی نفرت کرتے لیکن اس کا نام بدل کے لاٹری معمہ بازی انعامی بانڈ ریس کورس بیمہ پالیسی کی شکلیں کہ نہیں یہ سلسلہ اب یہ نام بدل کے ہے سب جوا اور جوہ کیا ہوتا ہے کہ کافی سارا مال اور دولت مفت میں یا تھوڑی سی محنت کر کے ہاتھ آ جائے اب جا جب تک یہ جوا ہے نفرت ہے لیکن اب یہ نام اللہ اکبر یہ حکومتی سرپرستی ہوئی اب جگہ جگہ دکھ اور افسوس ان بھائیوں پر اور ان بہنوں پر جو سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے حامل قرآن حدیث پر چلنے والے مسلک ہمارا اللہ حدیث وہ بھی ان چیزوں کے اندر ملوث اللہ اکبر اسی سلسلے میں میرے بھائیوں ہمارے ہاں سلسلہ یہ اللہ اکبر یہ جوے کا بہت انداز میں چل رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے سب پھیلا ہوا ہے یہ سب جوا ہے اس کے بعد انصاب یہ آستان نے اللہ اکبر یہ آستانے ہیں ان پر جتنا کچھ سلسلہ ہے سب آپ کے سامنے ہے اللہ ان کے بھی پہلے وہ تھے بت اب ان کے بھی کئی کئی نام الگ الگ رکھے گئے ہیں اور ان کی سرکاریں بنائی گئی ہیں اور ان کی سرکاریں بنا کے ان کو خانقاہیں گدی نشین یہ نام دے دے کر جو ہے نا ان کو مشائخ اظام جو وہاں مجاور ہیں مشائخ اظام مشائخ ایضام نام دے کر وہاں خوب چڑے چڑھاوے دیگے منتے نظریں نیازیں سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ازلام قسمت آزمائی کے تیر اس وقت تیر تھے آج قسمت آزمائی کی پڑیاں آ گئی ہیں یہ سرسری طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں سب کے ہمارے بچے ملوث ہو گئے اس میں سب دکانوں پر یہ سلسلہ چلتا ہے بچہ روپیہ لے کے جاتا ہے قسمت پوڑی پکڑا دی جاتی ہے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نکلاتی ہے کچھ کھانے کی چیز بھی ہے بعض دفعہ میں نے دیکھا روپیہ بچے نے دیا وہ پڑی میں سے روپیہ بھی نکلایا کوئی کھانے کے چیز بھی نکلائی بچہ خوش ہو گیا میرا روپیہ مجھے واپس آ گیا دارالخا اللہ اکبر یہ قسمت پڑیاں بہرحال ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکے میرے اب بچوں کو روپیہ دو روپیہ دینے تو ہوتے ہیں نا لیکن ہم اپنے بچوں کا خیال احتیاط بہت رکھیں ان کو سمجھاتے رہیں ممکنہ حد تک جو ہے اس ان باتوں کے قریب نہ جائیں لیکن آج قسمت آزمائی کے لیے اور جو بڑے معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہاں وہ جادوگروں کے پاس جانا کاہنوں کے پاس جانا ارافوں کے پاس جانا یہ جو علم رمر لکھنے کا دعویٰ کرنے والے غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے ان کے ہاں جا کے اپنے ہاتھ دکھانے اپنی پیش کرنی بات اور کہنا اب بتاؤ میرے حق میں کیا ہے میری قسمت بتاؤ یہ ہے ازلام آج یہ سلسلہ ہے کہ نہیں سارا اب کچھ آ کے حکومت نے ہمارے گورنر نے یہ تو اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ جادوگروں کی دوڑیں لگوا دی ہیں اب کریں جادو وہ گورنر پر کریں جادو گورنر پر مار دیں اس کو کچھ نہیں کر سکتے بچارے بھاگے پھر رہے بورڈ اتار دی انہوں نے چھپ گئے لک گئے کیا جن کو بےچاروں کو اپنا ہی کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے میرے بھائیوں میرے آپ کے بارے میں ہماری قسمت کیا بتائیں سب فراد ہے اللہ اکبر لہذا ان کی کمائی وہاں سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے غیر دانی کا دعوی کرنے والے جس نے جا کے ان کے پاس بات کی چالیس دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی اور جس نے ان پر عقیدہ رکھ لیا کہ ہاں یار میں گیا اس نے بات تو ایک بڑی سچی باقی صحیح نکلی بات فرمایا فقد کا فرا ماضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا بڑی معیل ہے اور جو کمائی ہے وہ بالکل حرام ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمائی ان کی بالکل حرام ہے اور کرتے وہ دھوکہ ہیں فرار ہیں اب دیکھو صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا غلام وہ کچھ نہ کچھ لا کے آپ کو دیا کرتا غلام جو تھا آپ اس کو استعمال کرتے ایک دن وہ آیا کوئی چیز کھانے کی لے آیا سیدنا آیا سیدن بکر رضی اللہ عنہ پہلے پوچھ لیا کرتے تھے لیکن آج اتفاق کی بات ہے پوچھا نہیں کوئی بھوک وغیرہ لگی تھی جلدی سے پکڑی وہ چیز کھا لی اب غلام کہتا ہے کہ حضرت اب پہلے آپ پوچھا کرتے ہیں لیکن آج آپ نے پوچھا ہی نہیں پھر کہنے لگے اچھا بتا کیا معاملہ ہے کہنا لگا اصل بات ہے جاہلیت میں نا ایک آدمی مجھے ملا اس نے اپنی کوئی بپتا میرے سامنے رکھی میں تھوڑا بہت یہ کہانت کا کام نہ کرتا تھا اور صاف کہتا ہے کہ مجھے آتی نہیں تھی یہ کہانت پتا نہیں تھا مجھے بس میں دھوکہ فریب ہی دیا کرتا تھا تو میں نے اس کو بھی کوئی بات بتائی اتفاقن وہ بات اس کا کام پورا ہو گیا آج وہ اچانک مجھے مل گیا ہے اور اس نے یہ شیرینی یہ کھانے کی چیز مجھے دے دی ہے اس میں سے لا کے میں نے آپ کو بھی دے دی اب دیکھو اس حدیث میں صاف لفظ ہے کہ غلام کہتا مجھے آتا کچھ نہیں تھا میں نے دھوکہ دیا فریم دیا اس کا کام پورا ہو گیا اور اس وجہ سے وہ اب اعتقاد میں یہ میرے پاس لے کے آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے اسی وقت حلق میں انگلی ڈالی حدیث میں ہے کہ پیٹ میں جتنا کچھ تھا سب کچھ باہر نکال دیا اللہ اکبر کے کچھ بھی اندر نہ رہ جائے باقی سوئیے میرے بھائیو یہ سب چیزیں اس طرح کی اور ان کے ساتھ پھر تعاون کرنا کسی انداز میں بھی جگہ مہیا کرنا لوگوں کو بھیجنا ان کے پاس بتا کے کرائے پہ دکان مکان دینا ایسے لوگوں کو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ گانا بجانا کر کے اپنی کمائی حرام کر لیتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے باز فرمایا گانے بجانے کی کمائی بالکل حرام ہے گانے بجانے کی کمائی بالکل حرام ہے اب بعض ہمارے ہاں ہوٹلوں والے کئی ایک دکانوں والے بھی کام تو اچھا بلا ان کا چلتا ہے مگر وہ گانے لگاتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں اور عیاشی فحاشی کی چیزیں وہاں کرتے ہیں کیا ذہن بنا کے کہ اس کی وجہ سے گاہک زیادہ آتے ہیں اور کمائی ہوتی ہے آ گئے نا ملوث ہو گئے ساری حلال بھی حرام کر بیٹھے کہ گانے کی وجہ سے کمائی ہو رہی ہے اللہ اکبر اس سلسلے کو میرے بھائیوں اچھی طرح ذہن میں رکھو اسی طرح سے کتا حرام ہے اور کتے کی کمائی بھی حرام ہے کتے کی کمائی بھی لیکن آج دیکھ لو مسلمانوں میں کیسے ہر یعنی روڈ پہ ہر سڑک پہ کتے کتوں کے بچے لے کے لوگ کھڑے ہیں اور آنے جانے والے کاروں پر لوگ گھروں والے ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں اور یہ ویسے ہی کتا جس گھر میں کتا ہو رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتہ آتا جب اللہ کی رحمت ہی نہ ہو میرے بھائیوں گھر میں تو پھر خیر کہاں سے آ جائے اسی طرح سے تصویر بنانا یہ حرام ہے میرے بھائی تصویر جس گھر میں یہ تصویر ہوگی اس گھر میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گھر میں بھی فرشتہ نہیں آتا اللہ اکبر اس لیے یہ تصویریں تصویروں کا کاروبار حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کہے گا دن قیامت کے جان ڈالو ان میں جان ڈالو فرمایا کوئی جان ان میں ڈال سکے گا جان نہیں ڈال سکے گا تو چھوٹ بھی نہیں پائے گا اللہ اکبر یہ ساری چیزیں اس طرح کے انداز میں ان کے نام بدل کے الگ الگ اب تصویروں کے بارے میں بھی یہ ہے نا نہیں جی وہ تصویریں اور تھیں یوں بنائی جاتی تھیں یہ تو عکس ہے عکس کی تصویر جیز ہے یہ سب بہانے ہیں جیسے اور چیزوں کے بہانے ہیں یہ سب بہانے لفظ ہے کہ تصویر تصویر بنانا حرام ہے ان کی کمائی حرام ہے ان کے لیے دکان جگہ مکان کرائے پہ دینا حرام ہے ان کا تعاون کرنا یہ حرام ہے اللہ اکبر سب مسائل واضح ہیں واضح قرآن حدیث میں تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایمان والو فج تانبو ہو ان حرام کاموں سے بچ جاؤ اتناب کر جاؤ لا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور یہ شیطان ہے جو تمہیں ان پر لگاتا ہے اور تمہیں اللہ کے دین سے روکتا ہے نماز ادا کرنے سے روکتا ہے اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے روکتا ہے اب یہ اللہ کا قرآن ہے نا جو سنایا جا رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں مگر ان میں ملوث شراب پینے والے جوا کرنے والے اللہ اکبر جوئے کی جتنی قسمیں ہیں ان سب میں لگے ہوئے اسی طرح آستانوں میں قبروں پہ جانے والے قبر کے انداز سے بات یاد آ گئی کہ پکی قبر بنانا حرام ہے پکی قبر بنانا پکی قبر بنانا حرام ہے میرے بھائیوں واضح احادیث ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بنوائی کیا بلکہ پکی قبریں جو بنی ہوئی تھیں وہ گروائیں صحیح مسلم نے ہے آپ نے پکی قبریں گرمائیں اور گروائیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے گرمائیں حضرت علی سے اللہ کا حکم آیا علی کو اس کام کے لیے مقرر کرو اللہ جانتا تھا اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والے یہ قبروں کا کاروبار کرنے والے سارے کے سارے آستانوں والے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نسبت حضرت علی کی طرف کریں گے جا کے پوچھ لو جن کو بھی قبروں کے مجاوروں کو سب کی نسبت آخر اپنا ملائیں گے جوڑا حسن حسین حضرت علی کے ساتھ اللہ نے حضرت علی سے یہ کام کروایا کہ پکی قبریں سب پھر انہوں نے گرائیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی گرائیں اپنے دور خلافت میں بھی گرائیں اللہ پر گرائیں انہوں نے تو پکی قبر بنانا حرام ہے اس لیے اس پر جو کم اب ہمارے ساتھی کئی جو ہے نا وہ راج یہ مستری کام کرنے والے مزدور وہ چلے جاتے ہیں چلو جی ہم نے تو اپنی محنت لینی ہے نا اپنی محنت لیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اپنی محنت لینی ہے نہیں بھائیو تعاون نہیں کرنا ان کاموں میں ان کے ساتھ اللہ اکبر یہ ان سے جا کے یہ پکی قبر بنانا اور اس سے دہاڑی لینا یہ نہیں ناجائز ہے حرام ہے تعاون نہیں کرنا یہ گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا اب کئی دوست کہہ دیتے ہیں کہ لو جی چلو ہم نہ گئے دوسرے چلے جائیں گے کیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھی ہم نہ گئے وہ دوسرے چلے جائیں گے وہ لے لیں گے جا کے جیسے کئی ساتھی میرے پاس آئے تو وہ جی وہ جو ہے نا بینکوں میں سود وہ لے لینا چاہیے لے لینا چاہیے وہ کیوں لے لینا چاہیے جی ہم نہ لیں گے وہ بینکوں والے کھا جائیں گے کوئی کلرک کھا جائے گا وہاں بینک والا وہ کھا جائے گا اس لیے ہمیں لے کر دیکھ شیتان ڈزین کیا بنایا ہمیں لے کر اپنے ہاتھ سے آپ استعمال نہ کریں کسی غریب کو دے دیں کسی اور کام پہ لگا دیں نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کہ ایک دفعہ تو چلو کر لے گا آئندہ دوسرا موقع آئے گا پیسے نظر آئیں گے شیطان کہے گا چل کوئی بات نہیں یہ ضرورت اپنی بھی پوری کر لے ٹھیک ہے ہے کہ نہیں یہ بات ہے. بہرحال میں یہ ارس کرم کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دے دے ان کے... بھائی اللہ کے بندے وہ جو جن کی تو فکر کر رہا ہے وہ تو ملوث ہیں پہلے ہی اس میں وہ بینکوں میں وہ سارا کچھ پہلے ہی کھا رہے ہیں تو, تو بچ جائے اس لیے دوسروں کی بات ہے وہ دوسروں تو پہلے ہی ملوث ہیں ان کاموں کے اندر اس لیے اپنے آپ کو بچانا محبوب ہو تم خود کرو اب دیکھو اللہ سوال کیا کر رہے ہیں ساری بات یہ کر کے وضاحت کر کے اللہ کہتے ہیں فہل ان تم ایمان والو بتاؤ اب تم ان کاموں سے رکتے ہو کہ نہیں اللہ بتاؤ رکتے ہو کہ نہیں روکتے ہو تو فلا بھی پاؤ گے ایمان بھی چی ٹھیک ہے نہیں رکتے بہانے بناؤ گے تو پھر نتیجہ نہ تمہارا ایمان نہ تمہاری فلاں اس لیے اگلی بات کہی واتی اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے کہنے میں رہو اطاعت میں رہو فرما برداری میں رہو واہ اللہ رسول کی نافرمانی فرمانی سے ان حرام چیزوں سے سب سے بچو بچو سب سے بچو فائن تو اگر نہیں بچو گے باتیں بناؤ گے بہانے کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا تمہارا نقصان ہوگا انا رسول ملبلا گلم بھی ارے رسول پر غصہ نکالو گے تو نقصان کس کا ہے نا آ ہیں اس پر رسول بیان کرتے تھے نا لوگوں کو غصہ آتا تھا رسول پر غصہ کرو گے اسی لیے اللہ رب العزت نے پرانے مجید میں یہ بات بار بار دہرائی کیا منحتا فعنما یا تبیل نفسی ومن منزل فعنما یا دل و جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی ہی جان کے بچانے کے لیے ہدایت پائی اور جس نے گمراہی رکھی اس نے اپنی ہی اوپر وبال لیا کسی پر اس کا وبال ہدایت فیدہ کس کا ہے اللہ کہتے ہیں نہ میرا کوئی مفاد نہ میرا کوئی نقصان رہی میرے رسول کی بات نکالو غصہ میں نے رسول کی جو ذمہ داری لگائی ان البلاغ المبین میرے رسول کی ذمہ داری تمہیں میرے حکم کام پہنچانا میرا نبی وہ پوری کر رہا ہے لہٰذا تم اس نبی پر غصہ نکالو بتانے والے پر تو اس کا بھی نقصان تمہیں ہی ہے میرے نبی کا نقصان کوئی نہیں نبی کو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی تیرا کام ہے پہنچا دینا لا تسأل عن اصحاب الجحیم تیرے سمجھانے کے باوجود جو لا جہنم میں جائیں گے پھر تجھ سے سوال نہیں ہوگا اپنے آپ جائیں گے ٹھیک ہے جائیں لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں اپنا کام تو رسول نے کیا میرے بھائیو یہ ایسا معاملہ بنتا ہے اللہ جب اللہ کے انبیاء ایسا کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا اب نبیوں کے بعد علماء جہاں دائی مبلخ اللہ کا دین پہنچاتے ہیں یہ حکم احکام بتلاتے ہیں تو سننے والوں کے اندر معاملہ کئی انداز میں بنتا ہے ایک تو وہ ہے اللہ اکبر جنہوں نے سنا اور اللہ نے فرمایا سن کے فوراً کہا آمنا سمے نہ سنا ہم نے مان لیا اتانا اب عمل ہے بس کوئی مجبوری نہیں کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہیں کوئی نہیں آگیا حکم مان لیا اسی پر عمل کچھ بھی ہو جائے نقصان ہوتا ہے ہو جائے ماں باپ چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے اللہ اکبر معاشرہ تنگ کرتا ہے کرے مگر اللہ کو نہیں چھوڑنا ایک تو وہ ہے ان کا ایمان والے وہ جنہوں نے سنا اللہ رسول کی طرف انہیں بلایا گیا دعوت دی گئی کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم رسول کا حکم آیا اب کوئی دوسری بات نہیں مان لیا عمل میں آ گیا اللہ کہتے ہوں, ہوں یہ پاس ہو گئے یہ ہو گئے کامیاب ان پر اللہ بڑا خوش ان پر اللہ بڑا راضی اللہ اکبر میرے بھائی یہ مجھے یاد آیا یہاں بیٹھے ہوں گے کہیں قدر نہیں آ رہے ماشاء اللہ کے لیے آتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کل پرسوں یہ جمعوں کے بعد پڑھنے کے بعد دوستوں میں دفتر میں جا کے انہوں نے کام کیا اللہ کی توفیق سے دفتر میں کچھ کام کریں بھائی کچھ کام کریں بھائی کام کرو اللہ اکبر آئے اور سوئے اور بغیر دھیان کے سنا چلے گئے کچھ فائدہ نہیں اپنے اپنے ماحول میں جا کے کام کرو ساتھی بتلاتے ہیں کہ ان دنوں میں میں نے کام کیا سود کے حرام کے بارے میں سمجھایا وہ ساتھی پانچ دفتر کے جو سود میں ملوث الحمد للہ توبہ کر گئے اگلے ہی دن کہہ دے ایک ساتھی نے آٹھ لاکھ روپیہ اللہ لینا تھا لیکن گیا جا کے گھر کہتا ہے اپنے باپ کو کہ ابا جی یہ جو میں نے لانا تھا نا آج میں نے توبہ کر دی بس ختم سلسلہ نہیں لینا کیوں بھئی بیٹے کیا وجہ ہے کہتے ہیں ابا اب جی بات یہ کہ ایک دوست ہیں دفتر میں انہوں نے سمجھایا بات ذہن میں آ گئی قرآن حدیث انہوں نے بتایا ہے بات ذہن میں آ لہذا توبہ کر لی ہے اب باپ دیکھو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں یہ خوشی ہوتی ہے باپ کہنے لگا کہ بیٹا شکر کر اللہ کا کہ اس دور میں بھی تیرے لیے ایسا دوست مہیا ہو گیا جس نے تجھے حرام سے بچا یہ ہے ایمان میرے بھائی اس کو اللہ کہتا ہے اولا کا ہم یہ ہیں کامیاب اور انہوں نے ہی ایک دوست کی دوسرے کی بات بتائی وہ کہتا ہے اس نے بیوی سے جا کے ذکر کیا کہ میں یہ سلسلہ چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں ہوتا اللہ اکبر وہ بیوی پوچھ دیا کیا معاملہ ہے کہنے لگا یوں ایک دوست مل گئے انہوں نے سمجھایا ہے وہ کہتی ہاں ہوں ساڑی باری آئی تو تین جہے دوست لب گئے نا پہلے آج تک تو کرتا رہا آج ہماری باری آئی آج تجھے ایسے دوست مل گئے ایسے بھی ہیں نا اللہ کیا خیال ہے اس کے کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں ایک وہ ہے جو کہتا ہے شکر کر اللہ کے اللہ نے بچا لیا اور ایک یہ ہے کہی ہے میرے بھائیوں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا اب آپ کہیں کہ سب کے سب جنتی اللہ کہتے اللہ سا مایا کمون کیسا برا فیصلہ کر رہے ہو تم ایک کا کردار یہ دوسرے کا کردار یہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد دونوں جنتی ام حسب اللہ حسیہ قرآن ہے اللہ کا اللہ اکبر قرآن ایک طرف برائیاں کرنے والے لوگ برائیوں میں ملوث ہیں ایک طرف ایمان بچانے والے لوگ نیک امال میں لگے ہوئے ہیں تم کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں نتیجہ دونوں کا ایک اللہ یہ کو متنا برا فیصلہ دے رہے اللہ اکبر اس فرق کو محسوس کرو میرے بھائیوں سامنے لاؤ بات کو تو میں نے کہا ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں ایک تو لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہ بس ٹھیک ہے دوسرے لوگ ہوتے ہیں کئی سننے والوں میں جو اس معاملے میں یہ تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے لیکن وہ انتظار میں ہوتے ہیں ہاں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب ہوا کس رخ کی چلتی ہے پھر جس رخ کی ہوا چلے گی اس رخ کو ہو جائیں گے نا کہتے ہیں نا کہ لو یہ تو جی پھر حکومت ہی آئے نا تو پھر ہی کام ہوگا ملوث خود ملوث گناہ میں ملوث لیکن بات کیا کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن اگر یہ حکومت ہی آئے نا تو وہ ہی رکوا سکتی ہے مانا کیا کہ حکومتی ڈنڈے کے بغیر میں رک سکتا میں نہیں رک سکتا حکومتی ڈنڈے کے بغیر پھر یہ ایمان تو نہ ہوا پھر تو حکومت کا ڈنڈا ڈر اللہ اکبر کئی لوگ یہ ہیں پھر وہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اچھا ویسے تو نہیں بولتے لیکن اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہمیں روکنے لگا ہے نا اس کا کوئی عیب تلاش کرو کرو تلاش اس کا کوئی نہ کوئی رسول اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے سورہ مدثر پال لو نتیس میں پارے کی اللہ نے بیان کیا سر جوڑ کے بیٹھے کہ یارو یہ ہمیں باز ہی نہیں آتا ناک میں دم کر دیا ہمیں روکتا ہے ہمارے کرتوتوں سے کوئی اس کا عیب بھی تلاش کرو تاکہ لوگوں کے اندر مشہور کرے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکیں اللہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے بڑا تلاش کیا بڑا تلاش کیا لیکن کوئی نہ ملا ہاں اس میں ہدایت ہے دائیوں کو بھی کہ دائیوں کو بھی بہت ان احتیاط سے کام لینا چاہیے ورنہ ان کی ایک ایک کمزوری جو ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتی ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو محفوظ رکھا لیکن پھر بھی باز نہ آئے کہنے لگے یوں کہو لوگوں کے اندر پھیلاؤ کہ یہ تو جادوگر ہے یہ جادوگر ہے جادوگر ہے لوگ ہر جائیں گے خود ہی جادوگر سمجھ کے جادوگر ہے جادوگر بہت پھیلائی یہ بات اور جب مدینے میں آ تو مدینے کے اندر منافقین یہودی وہ مل کر کوئی نہ کوئی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر توہمت والا جو معاملہ وہ اسی کی کڑی تھی پڑھ کے دیکھو نا وہ واقعہ حضرت عائشہ پر جو الزام لگا تھا اللہ کو میرے بھائیوں وہ ان کا حضرت عائشہ پر خالی الزام نہیں تھا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی رسالت پر ان کا حملہ تھا بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے تو وہ لوگ اس طرح کے کہ ہمیں ملے نہ کوئی آیب ہم تلاش کریں تاکہ ہم کہیں کہ ہاں آپ تو اس طرح سے کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے جا پہلے آپ تو کر اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو وہ پھر جہنا وہ جا کے باہر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو مذاق کا انداز اختیار کر لیتے ہیں مذاق کا انداز اختیار کر لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ دوسرے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ادا ذیل صورت جب کوئی حکم ہماری طرف سے اترتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے فمن ہم <يَكُول> انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر پوچھتے ہیں اشارے کونائوں سے عجیب انداز مزات انداز نے ائ کو زیادت ہو حاضی زی او بتاؤ تم میں سے یہ مسئلہ سن کر کس کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے کس نے عمل شروع کیا ہے دارول کس نے عمل شروع کیا بتاؤ تو صحیح کس نے عمل شروع کیا ہے اور پائی اور جیتھے جگہ ملے پیچھے بیٹھے کرو نا سارا بعد چھ دے دینا ہاں کس نا بھی کس نے جیسے ہمارے یہاں ساتھی کچھ اللہ اکبر مجھے پتا چلا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک دو دکانوں پہ جا کے کئی ساتھیوں نے مزاق کے انداز میں ہاں بھائی الکحل والی چیزاں ختم کیتیاں کہ نہیں کیتیاں پیچھے ہوا تھا اور پھر جب یہ تو پھر ہنستے ہیں آفط صاحب کو مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے انہوں نے مسجد میں بیٹھنا ہے ان کو کیا پتا ہم نے یہ دنیا کا کاروبار کس طرح سے کرنا ہے ان کو کیا پتہ انہوں نے تو خالی بیان کر دیا وہاں بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر کئی ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر جب اس طرح کی باتیں ہیں وہ ایمان والے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جائے بھئی یہ کیا باتیں پتہ تو چل جاتا ہے نا یہ کیا باتیں کرتے ہیں بلا ان شاء ہو اگر تو ان سے پوچھے تو کہیں گے نا یقو اُنّا انات انخوذ نلاب کہیں گے بس ہم تو ویسے ہی ذرا مذاق کے انداز میں دل لگی وقت گزاری کر رہے تھے وقت گزاری نانا نا ہم مخالف تو نہیں ہیں ہم تو ایسے ہی ذرا شغل مغل میں لگے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا نبی ان سے کہ اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کن تم تستا تمہارے شغل مغل دل لگی مذاق کے لیے اللہ اللہ کے حکم کام اللہ کا رسول ہی رہ گیا تھا تو یہ اور تمہیں بات ہی نہیں ملی کوئی لا تذر اللہ کا فیصلہ سنو لا تذر بہانے نہ بناؤ فقد کفر بعد بادہ قوم تم اپنے ایماندار ہونے کے بعد یہ مذاق کر کے کافر ہو گئے ہو اللہ اکبر بھائیو سوچو فکر کرو میں اسی لیے عرض کروں کیونکہ اب ان کے اندر انشاءاللہ یہ مسائل آئیں گے ہم نے تو بیان کرنے ہی کرنے ہیں میں چاہوں گا کہ غیر شعوری انداز میں کہیں بھائی اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے اور اللہ نے بیان کیا ہے حج میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو اتنے بڑھتے ہیں یقاد یستونا یستونہ بل لذینہ آیاتنا کئی تو اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر ہمارا بس چلے ابھی حافظ کو جا کے گولی مار دیں <laughs> ہاں یک نا یستنا بلدینہ یتلون آیاتنا جو ہمارے حکمہ کام ان کو بتاتے ہیں یکادونہ قریب ہوتے ہیں یستون کہ حملہ ور ہو جائیں پکڑ لے جا کے ماریں پر ان بیچاروں کا بس چلتا اللہ کہتے ہیں نبی جین کہہ دوا النار آج تمہیں بڑا غصہ آتا ہے بڑا غصہ آتا ہے لیکن سمجھو کہ کیا حال بنے گا جب تمہیں اس کے بدلے میں جہنم کی آگ ملے گی اس کی فکر کر لو اس کی جہنم کی آگ کی فکر کر لو اللہ نے تمہارے لیے وہ تیار کر کے رکھی ہے جہنم کی آگ افاق بے, بے شر کو النار سو so بھائیو یہ اس انداز کے لوگ اب فیصلہ ہم خود کر لیں اللہ کو ان سب میں پسند کون سے لوگ ہیں وہ جو پہلے پہلے نمبر پہ کہ جنہوں نے اللہ کا حکم سنا اور کہا کہ بس اب عمل میں ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کہتے ہیں اولا کا حل فلاح پانے والے لوگ یہ ہیں فلا پانے والے اللہ اکبر اب کچھ بہنوں کی بھی بات آ جائے کہ پچھلے جو میں بہنوں کی بھی بات آئی نا تو وہ بڑی سیکھ پا ہوئی بیچاری ہاں کئی ایک تو پتا چلا جمعے کے اندر ہی بول پڑی اللہ اکبر نہ بہنوں اور پھر مجھے دکھ ہوتا ہے اس پر اور دکھ نہیں ہوتا ابھی باتیں تو ہوتی جتنی باتیں باہر ہوں گی میرے ایک مسئلہ بیان کرنے پر انشاءاللہ میرے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ تو کوئی دکھ نہیں ہے لیکن دکھ اس کا ہوتا ہے حالانکہ یہاں جیسے پرانے نمازی ہوں پرانے آنے والے پندرہ بیس سال سے جمعہ پڑھیں کچھ نئے ساتھی بھی آتے ہیں اب اس طرح کے مسائل سن کر اگر یہ پرانے نمازی ہی سیکھ پہ ہو جائیں اور بول پڑے جمعہ کے اندر ہی باتیں کرنے لگ جائیں تو بھائیوں جو نئے آنے والے ہیں ان پر کتنا برا اثر پڑے گا کیا خیال ہے ہاں؟ کتنا برا اثر پڑے گا جمعہ کے اندر مجھے پتہ چلا کہ بولی بھی وہ بہنے جو کئی سالوں سے یہاں جمعہ پڑھ رہی ہیں اور رمضان میں اعتکاب بھی کرتی ہیں مسجد میں آ کے انہوں نے عجیب عجیب قسم کی باتیں بنائی اللہ کی بندیوں کو میں نے اپنی طرف سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآن کی آیت سنائی قرآن کی آیت ہے نبی اللہ نے کہا تم دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو یہ اللہ کا ہوگی یہ قرآن ہے اللہ کا اب تمہارا غصہ سمجھو کہ مجھ پر نہیں اللہ کے قرآن پر ہے تمہارا غصہ مجھ پر نہیں اللہ کے نبی پر ہے حدیث پر ہے اس کا فکر تم خود کر لو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے نا کہ لوگوں نے باتیں بنائی عجیب عجیب انداز کی ساتھ میں پارے میں سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان کیوں ہوتا ہے فئن نهم لا یکذبو نکا ولیکن الظالمین بآیات اللہ يجحدون نبی کیوں پریشان ہوتا ہے یہ تیری تو تکزیب نہیں کرتے تجھے تو جھٹلاتے ہی نہیں تجھے تو صادق امین کہتے ہیں تیرا تو ادب سے نام لیتے ہیں لیکن ملا کن ظالمین بےآیات اللہ یہ ظالم اگر انکاری ہیں تو اللہ کی آیتوں کے انکاری ہے اللہ کی آیتوں پر حملہ ہے اللہ ورنہ میرے بھائیو سن لو آج پھر حدیث سامنے آگی بہنوں اچھی طرح سن لو یہ کوئی عورت اپنے خامد کے سامنے زبان درازی کرے یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ اکبر سن لو اس کو اچھی طرح سن لو اور پھر کہتی ہیں سارے مسئلے مردوں کے لیے رہ گئے ہمارا کوئی حق نہیں ہاں میں نے مجھے پیغام دیا ایک ساتھی نے پرسوں ترسوں آ کے کہ بعض عورتیں آئیں اور انہوں نے یوں کہا جو کچھ بھی کہا پھر ساتھی یہ کہتی ہیں میں نے کہا ان کو بولو کہ تم بھی جو پریشان ہو اپنے مردوں سے لکھ کے بھیج دو وہ بھی مسئلہ بتاؤں گا بھیجو تم بھی بھیجو پریشانی جو خامن تمہارے حق حق حق, حق ہیں نا وہ تم لکھ کر بھیجو تو وہ بھی ان شاء اللہ مسائل تمہیں بتائے جائیں گے جو تمہارا حق ہے وہ بھی بتایا جائے گا لیکن اب تو دیکھنا نا تم نے سنا ہی بھائی کتنا پریشان ہے جو پچھلے جو میں جو آیا مسئلہ وہ کتنا پریشان سو میرے بھائیوں یہ دیکھ لو یہ زبان درازی اللہ خامد کے سامنے زبان درازی کرنا بد اخلاقی سے بولنا نہ کے الفاظ کہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا ایک صحابی آیا مشکات میں کتاب النکاح کے اندر باب عشرات نسا اس میں یہ حدیث موجود ہے آیا لگا کہ اللہ کے نبی میری بیوی زبان دراز ہے نبی علیہ السلام نے بس اس کی زبان سے یہ جملہ کے آپ نے فرمایا تلکھا ہاں اسے طلاق دے دے کہیے پھر یہ صحیح ہے یہ درست ہے کہ جو بھی آئے میں اسے کہا کروں طلاق دے دے اللہ پھر طلاق دے دے پہلی بات یہ ہے اس کے لیے طلاق دے دیں ہاں اگلی بات مجبوری کی ہے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی منحا ولد ملاحا صحبہ اس سے اولاد ہو چکی ہے اور اتنی دیر کی رفاقت ہے اب مجبوری ہے کیا کریں پھر ایسا کر پھر اس کو سمجھا واز کر نصیحت کر اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوگی تو تیری واز تیری نصیحت کو قبول کر لے گی مانا مفہوم کیا کہ جو واز نصیحت بھی اس معاملے میں قبول نہیں کرتی سمجھو کہ اس عورت کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں اللہ کوئی خیر نہیں اس کے اندر پچھلے جمعے بھی بتایا جا چکا ہے اسی طرح اور بے شمار حادیث ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممرات ماتت جس عورت کو بھی موت آئی وہ چلی گئی دنیا سے پر زندگی میں اس نے اپنے خامد کو راضی رکھا خوش رکھا یہ نہیں کہ موت کے وقت خوش کر لیا یہ تو سارے ہی کر لیتے ہیں پر موت کے وقت تو معاملہ ہی کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے کر دے معاف ہو گیا تو بھی کر دے معاف کر دے معاف تو بھی کر چل اچھا یار معاف اب کیا کرنا یار معاف ہاں؟ نہیں معاف اللہ اکبر فرمایا زندگی میں اس نے اپنے خامند کو رکھا راضی داخلات الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گئی ایک دوسرے ہے فرمایا جس جی عورت نے اللہ اکبر صلت خمسہ سامت شاہ رہا پانچوں نمازوں کی پابندی کی ماہ رمضان کے روزے رکھے و اطاعت بالہ اپنے خامد کی فرما بردار بن کر رہی اپنے خامد کی فرما بردار بن کر رہی اپنی حفاظت کی جسم کی اس نے فرمایا پھر یہ عورت جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی پر بات یہ ہے اصل بات یہ دین کی بات ہے اللہ اکبر سو بھائی بات وہ ہے جو پہلی دفعہ ہی مان لی جائے اللہ ہمیں اس کی توفیق فرمائے فضل و کرم سے اللہ سب بیماروں کو چھوٹے بڑے مرد عورتیں اپنے بیگانے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور اللہ جسمانی بیماری دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کی روحانی بیماریاں جو ہے نا اندر کی وہ بھی دور فرمائے اچھا بھائی ایک مسئلہ بھی آج یہ بھی بڑا اہم مسئلہ اس کو بھی بہت توجہ سے سن لیں پچھلے دفعہ جیسے آیا مسئلہ یہ بھی اہم ہے یہ کہ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کا مسئلہ بیان کریں عورتیں کہتی ہیں کہ چار مہینے دس دن لازمی پردہ ہے اس کے بعد کرے یا نہ کرے اور گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں اور کہتی ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے سو سکتی سو نہیں سکتی اور کہتی ہیں کہ دس قدم جنازے کے ساتھ بھیج دو تو عدت ختم ہو جاتی ہے قبر کی مٹی چٹا دو تو صبر آ جائے گا ایک سوال یہ ہے میرے بھائیوں اس بارے میں بڑی کتایاں ہیں لاعلم ہے ساتھی احباب پتہ کوئی نہیں ہے اللہ جس کا خامند فوت ہو جائے اس عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہے چار مہینے یہ دوسرے پارے میں اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ میں جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ بیوہ رہ گئی اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے صورت اگر وہ حاملہ نہ ہو یعنی اس کو کوئی امید سے نہ ہو اگر امید سے ہے حاملہ ہے تو وضاحِ حمل تک جب تک بچی بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک عدت ہے اور وہ خواہ اگلے دن ہی ہو جائے کہ اس پر کئی مہینے لگ جائیں خواہ اس پر کئی مہینے لگ جائیں تو یہ عدت ہے اس کی اب یہ ہے کہ اس عدت کے اندر یہ جو بھائی نے لکھا یہ بھی ہمارے ہاں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو بالکل ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا ہے اور الگ تھا جسے کہتے ہیں اچھوت بنا دیا جاتا ہے الگ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا کوئی معاملہ بالکل بولنے چالنے کا یہ وہ سلسلہ الگ تھلک یہ کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں مکان کی چھت پر بھی نہیں جا سکتی سین میں بھی نہیں جا سکتی کھلی فضا میں بھی نہیں جا سکتی یہ مسئلے سب میرے بھائیوں خلاف شریعت ہیں عورت جہاں اس کا خامد ہے نا اس کو ملی خبر یعنی خامد کا گھر اس کو عدت وہیں پہ پوری کرنی چاہیے عدت وہیں پہ پوری کرنی چاہیے ہاں کوئی مجبوری ہو وہاں اس کے कोई کوئی آ, یعنی خیرخواہی کرنے والا کام کاج کرنے والا کوئی سودا वाला لانے والا نہیں ہے اس حالت میں پھر وہ اپنے کسی محرم کے बाप ہاں جا کے باپ کے بھائی کے بیٹے کے अपनी ہاں جا کے وہ اپنی عدت گزار سکتی ہے رہ سکتی ہے لیکن ابل پہلے نمبر پر خامد کا جو گھر ہے اسی کے اندر وہ عزت گزارے گی لیکن کوئی ضرورت نہیں کسی کوٹلی میں بند ہونے کی کوئی ضرور کہ چھت اور کام کاج کرے سب کچھ کرے ہاں دن میں کہیں جانا پڑ جائے بصورت مجبوری پڑ جائے تو شام کو رات اپنے گھر میں ہی آ کے بسر کرے مجبوری کیا ہے یہ شادی وادی پہ جانا یہ مجبوری نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ اپنی شادی پر تم مہمانوں کو بلاتے پھرو اپنے رشتہ داروں کو دعوتیں دیتے پھرو بھائیو مدینے کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن کر کسی کے لیے باعزت محترم بڑا کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے شادیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلاتے تھے بیٹیوں کی بھی کرتے تھے بیٹیوں کی بھی کرتے تھے کوئی بلاؤ فلاں سے بلاؤں فلاں لہذا یہ شادی پہ جانے والی کہ شادی آ گئی ہے یہ کیا عزت والی اور جا سکتی ہے نہیں یہ کوئی مسنہ ہاں فوتگی والی ہے کوئی بیمار ہو گئی اس کا باپ بیمار ہو گیا بیٹا بیمار ہو گیا بہن بیمار ہو گئی یہ قریب کے یا کوئی قریب کی سہیلی پڑوسن بیمار ہوگی اس کی عیادت کے لیے جانا بیمار پرسی کے لیے جانا اس کے پاس جانا جا کے واپس آ جانا اسی طرح سے محرم کسی کی قریبی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی ہے اس فوتگی کو پر چلے جانا یہ صحیح ہے اور یہ درست ہے تاکہ جا کے واپس آ جائے شام کو دوسری بات یہ ہے کہ پردے کے معاملے میں ہمارے یہاں سلسلہ بڑا عجیب ہے آگے پیچھے پردہ ہو نہ ہو پر کہتے ہیں جی عدت کے دوران میں پردہ ضروری ہے دیور سے بھی پردہ جیٹ سے بھی پردہ فلاں سے بھی پردہ فلاں سے بھی پردہ یاد رہے پردے کا مسئلہ بالکل الگ ہے اس کا عدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شریعت کا الگ حکم ہے عورت ہر حالت میں پردہ کرے گی ہر حالت میں پہلے بھی کرے پردہ بعد میں بھی پردہ کرے عدت کے دوران بھی کرے یہ پردے کا مسئلہ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ اب عدت پہلے کرتی نہیں پھر جب عدت گزر جائے گی پھر اسی طرح کی اسی طرح بے پردہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر اس نے آئندہ کے لیے توبہ کرنی لی ہے مکمل پردہ پھر ٹھیک ہے عدت کے دوران سے پردہ پکا کرے اور آئندہ مرتے دم تک پردے میں رہے ان سے پردہ کرے ان سے پردہ کرے, سے پردہ کرے دوسرا یہ ہے کہ یہ دس قدم جنازے کے ساتھ چلے جانا یہ خود ساختہ شریعت ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بناوٹی من گھڑت بات ہے عدت ہی ختم ہوگی جب چار مہینے دس دن پورے ہو جائیں گے یا وضاح حمل ہو جائے عدت ہی پوری ورنہ کسی ہمارے کرنے کرانے سے عدت ختم نہیں ہو سکتی اللہ اکبر رہا یہ مسئلہ کہ قبر کی مٹی چٹا دو تو صبر آ جائے گا یہ بھی بناوٹی بات ہے کیوں نہ یہ کہا جائے کہ اس کو قبر میں ہی دفنا دو تو صبر آئے گا تبھی آ سکتا ہے ویسے تو نہیں آ سکتا تبھی آ سکتا ہے نا صحیح حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم گزرے قبرستان کے پاس ایک قبر ہے عورت بیٹھی ہے اس کے اوپر رو رہی ہے دعائی کیوں اس کے بچے کی قبر تھی تازہ تازہ صبر کر صبر اس نے اوپر تو دیکھا نہیں اپنے مگر میں لگی ہوئی تھی کہ چل چل تجھے اگر مصیبت پہنچے نا تو تجھے میں دیکھوں کتنا صبر جیسے کرتے ہیں لوگ ہاں دیکھا دکھا کوئی نہیں اس نے لگی رہی لگی رہی اب نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ چاٹ لے مٹی قبر کی ہے تجھے صبر آ جائے گا نا میں نبی علیہ السلام چلے گئے کسی نے بتایا جس سے بدتمیزی کی ہے نا نے وہ تو اللہ کے نبی تھے او ہو اچھا اللہ کے نبی تھے بڑی گستاگی ہوگی میرے سے باغی گئی فوراً گھر پہنچی جاتے اللہ کے نبی میں نے پہچانا نہیں اب میں صبر کرتی ہوں فرمایا اب اب کوئی نہیں اسی وقت تھا اب کہ اب صبر ہمارے ہاں بھی چلے جاؤ نا کہ یہاں ایسا موقع ہوتا ہے اس کو کوئی یار صبر کر کہتے ہیں اور چھوڑو جی یہ موقع ہی ہے اب رو لینے دو پھر بعد میں صبر ہی کرنا کیا صبر ہے لگے صبر سارا کچھ کر کرا کے اپنا اندر نکال کے پھر کہنا اب میرا صبر ہے یہ کوئی صبر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے بھائیو ان مسائل میں اللہ کے لیے قرآن مجید سادہ ترجمہ ہی پڑھو رات کو کلاس لگتی ہے نا آج کل وہ مسائل آئے ہوئے ہیں دوسرے پارے میں یہ نکات لاک یہ سارے سلسلے اللہ اللہ معافرمائے میں کئی ساتھیوں کو زبردستی بٹھاتا ہوں جو نماز پہ بھی آئے ہوئے تھے جی کرتا ہی نہیں تمہارا قرآن کا ترجمہ پن اتنی دوری قرآن سے پھر کہتے جی ہمیں مسئلے نہیں آتے ہمیں پتہ ہی نہیں جی ہے پھر مولویوں پہ رہتے بلاتے نہیں بھی یہاں مسائل میں بیان کرنے لگ جاؤں آپ میں سے کئی اٹھ کھڑے ہوں گے لو جی آپ یہ کیسے مسائل بیان کرنے لگ گئے ہیں روکنے لگ جائیں گے آپ ساتھی ویسے آپ پڑھتے نہیں اور پھر کئی ساتھی کہتے ہیں جی تم نہ بیان کیا کرو جس کو ضرورت ہوگی آپ پوچھ لے گا ایک بھی نہیں آتا پوچھنے کو کیا خیال ہے تمہارے نوجوان اپنے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی لڑکیوں کوئی نہیں پوچھنے آتا اور کباہتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نہ بیان کرنے دینا نہ پڑھنا نہ کوئی بات نہ بات اس لیے میرے بھائیوں قرآن کا ترجمہ پڑھو اسی میں یہ مسائل سارے اسی میں آ جاتے ہیں تو ان مسائل کو اپناؤ آگاہی اختیار کرو دوسرا مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نات کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا اگر نہیں تو اس کی وجہ بیان کریں بھائی نعت کون نات نعت سر دس جو معلوم ہوتا ہے یہی ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں مسجدوں میں یہ خاص کر بریلوی حضرات کے یہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں نعتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا معنی ہے صفت بیان کرنا کسی کی وصف بیان کرنا اس کی تعریف کرنا تو تعریف اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو درست ہے ٹھیک ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی کئی مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے اس مرتبہ منزلت سے اوپر نہ اٹھانا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں کیا ہوں انا اللہ و رسول میں اللہ کا مندہ اور اس کا رسول ہوں تم بھی اللہ کا مندہ اللہ کا رسول ہی کہنا مگر اس سے ہٹ کر اللہ کے اوصاف اللہ کی صفتے ان میں ڈال دینا نور ام نور اللہ جی اللہ کا نور ہے وہ بشر ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں اللہ جانے بشر کون ہے یہ ناطے ہیں پھر اس طرح سے دیکھو نا یہ اللہ اکبر جی چاہتا ہے سو جاؤں سلح کہتے کہتے حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے یہ نعت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پھر یہ ہے کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر کوئی کثر باقی رہ گی شرک میں اللہ اکبر تو میرے بھائیوں یہ چیزیں پھر آ میں نے تو کئی گاڑیوں میں پڑا ہوا دیکھا لکھا ہوا دیکھا پڑا آپ نے بھی کئی دیکھا ہوگا شاید آج کل کچھ کمی ہو گئی لیکن یہ عام ہے کہ جی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ لینا ہے ہم لے لی لیں گے محمد سے اللہ, سے اللہ کا انکار ہو گیا کہ نہیں تو یہ ناتے ہیں یہ تو شرک ہے تو اس طرح سے شرک یا خرافات بناتے یہ سلسلے سارے میرے بھائیوں یہ سب کے سب یہ ناطے نہیں ہے نات وہ جو قرآن کے اندر ہے نات وہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے اگر اسی کو ہم بیان کرنے لگ جائیں وہی وہ ختم ہونے کو نہیں اس کے دائرے میں رہ رہ کر اگر تاپ باقی جو ہیں یہ شرکیہ ان پر تو گنا ہی گنا ہے عذاب ہی عذاب ہے ایمان کی ہے سواب کہاں سے ملے گا اس لیے احادیث کو سامنے رکھو صحیح بخاری کی حدیث لات اترونی کما اثرات نسارا عیصب نہ میرے امتیوں جیسے عیسائیوں نے محبت میں عقیدت میں حضرت عیسیٰ کو اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ کہاں پہنچا دیا تم مجھے میری نعت میں میری صفت بیان کرنے میں مجھے اتنا نہ بڑھانا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس موقع پر آپ نے فرمایا انا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا رسول فقولو ہوں عبد اللہ و تم نے بھی یہی کہنا ہے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہیں اللہ ہمیں دین کی سمجھتا فرماوے صفے بنائیں دار الہدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دارالخدا